انشاءاللہ اللہ میری آواز تو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے آواز اگر میری آ رہی ہے تو میں ٹیکسٹ پہ لکھ دیں جی جی جزاک اللہ عمران بھائی معذرت چاہتا ہوں دو دن لائٹ پرابلم کی وجہ سے اس قابل نہیں تھے ہم کہ آ سکے حاضری دے سکیں اللہ تعالی آسانی فرمائے ابھی بھی جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ چونکہ ابھی درس کا سلسلہ ہے بیان ہے تو اللہ کرے جب تک سوال جواب کا سلسلہ ہو تو لائٹ آ جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہم پر رحمتوں کا نظور فرمائے دینی اور دنیاوی ہر معاملے میں اللہ تعالی آسانیاں فرمائے آمین الحمد العالمین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 الصلاة والسلام علیکہ یا نبي اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور الله اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا حبیبی، یا طبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکات شریف سے ہم موجزوں کا بیان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند مزید احادیث مبارکہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تبارک و اعلی قبول و منظور فرمائے آمین اور ان اللہ تعالی یہ جو ہم نے چند دنوں سے باب الموجز کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس موضوع پر ہم احادیث مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالی آج ٹاپک ہمارا باب مکمل ہو جائے گا اور باب الکرامات ان اللہ اس کا بھی آغاز اللہ نے چاہا تو ہم آج کریں گے تبارک و تعالی حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو مجھ پر وہ بات تھوپے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے یہ اس طرح ہوا کہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کر دی تو وہ مردہ پایا گیا کہ اس کا پیٹ چر گیا تھا اسے زمین نے قبول نہ کیا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو مجھ پر وہ بات ہو جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے مطلب بالکل ظاہر ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں ہیں ایک یہ کہ جان بوجھ کر حدیث گڑے اور اسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا دوسری صورت یہ کہ کوئی موضوع حدیث بیان کرے اور اس کا موضوع ہونا نہ بتائے یاد رکھیں کہ روایت بالمانہ جائز ہے یہ وضاح حدیث نہیں بلکہ حدیث کا مضمون اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو حالانکہ قرآن مجید اردو میں نہیں ہے ہمارا یہ قول قرآن کا ترجمہ ہے تو اسی طرح اگر کوئی حدیث بیان کر دیتا ہے یعنی اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ حدیث گڑنا نہیں کیونکہ ہم کسی حدیث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر میرے آقا مدینے دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات نسبت کر دیتا ہے جو جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے جھوٹ ہے تو پھر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اپنا گھر وہ آگ میں بنا لے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گنا ہے اور اس جھوٹ کو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ نسبت دے دینا کہ سرکار نے ایسا کہا یا خود کوئی بات گھڑ کے سرکار کی طرف نسبت کر دی کہ میرے سرکار نے اس طرح کہا حالانکہ آکا علیہ السلام نے نہ فرمایا ہو تو اس سے بڑا پھر اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے تو رابی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا تو رسول کریمف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر جو ہے بدوا کر دی تو وہ مردہ پایا گیا کہ اس کا پیٹ چر گیا تھا اسے زم... زمین نے قبول نہ کیا وہ شخص ایسا تھا کہ لوگوں کو جھوٹی حدیث گڑھ کر سناتا تھا اور میرے آکا علیہ سلام نے نور نبوت سے جان لیا اس کے لئے بد فرمائی ایسا ہی ہوا کہ اسے بعد مؤ دفن کیا گیا تو زمین نے نکال کر پھینک دیا اور چند دن پہلے آپ نے وہ ایک حدیث سماعت فرمائی تھی کہ ایک وہی تھا جو کہ مرتد ہو گیا تھا وہ واقعہ دوسرا ہے اور یہ واقعہ دوسرا ہے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا مانگنے آیا تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جو کا آدھا وسق عطا فرمایا وہ شخص اس کی بیوی بی اس کے مہمان اسے کھاتے رہے حتیٰ کہ اس نے ناپ لیا تو ختم ہو گیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا فرمایا اگر وہ اسے نہ نا ناپتی تو تم سب اس سے کھاتے رہتے تو وہ تمہارے پاس رہتا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا موجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے سرکار مدینہ کے والی والی مدینہ اور مالی کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا مانگنے آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جو کا آدھا وسط عطا فرمایا اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وسط ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور سا جو ہے وہ ساڑھے چار سیر کا تو آدھا وقت جو ہے تیس سا کا ہوا یعنی تقریباً ایک سو پینتیس شیر تقریباً مطلب اتنا یہ بن جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی تقریباً یہ بنتا ہے مطلب یہ ایک سا جو ہے وہ ساڑھے چار سیر کا ہے تو آدھا وقت جو ہے عطا اور وقت جو ہوتا ہے وہ ساٹھ ساکہ ہوتا ہے تو یہ حساب لگا لیں کہ یہ آدھا وقت جو میرے آکا علیہ سلام نے عطا فرمایا تو یہ کتنا ہوگا وہ شخص اس کی بیوی اس کے مہمان اس سے کھاتے رہے جو سرکار نے عطا فرمایا تھا حتیٰ کہ اس نے ناپ لیا تو وہ ختم ہو گیا پتا لگا کہ برف ہا برف تک بھی اگر وہ لوگ کھاتے رہتے تو وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا کیونکہ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ تھوڑا غلہ اور اتنی برکت تو جب وہ ختم ہو گیا وہ شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے فرمایا اگر وہ اسے نہ ناپتی تو تم سب اس سے کھاتے رہتے تو وہ تمہارے پاس رہتا یعنی ایسی برکت والی چیزوں کا ناپ تول توکل کے خلاف ہے اس لیے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالی قلع رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ اپنے والد سے وہ ایک انصاری صاحب سے راوی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر پر تشریف فرما تھے کھودنے والے کو سمجھاتے تھے فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف فراغ کرو اس کے سر کی طرف فراغ کرو پھر جب واپس ہوئے تو آپ کے سامنے اس کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا آپ نے منظور فرمایا ہم آپ کے ساتھ تھے کھانا لایا گیا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا پھر قوم نے کہا سب کھانے لگے تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے منہ میں لکما پھرا رہے ہیں پھر فرمایا کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کرتا ہوں جو اس کے مالک کی بغیر اجازت لی گئی ہے اس عورت نے کہلا بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے نقی کی طرف بھیجا تھا یہ وہ جگہ تھی یہاں بکریاں فروخت کی جاتی تھیں تاکہ میرے لیے بکری خریدے بکری ملی نہیں میں اپنے پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا جس نے بکری خریدی تھی یہ کہ مجھے وہ بکری قیمتاً بھیج دے وہ ملا نہیں تو میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا اس نے وہ میرے پاس بھیج دی تب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو یہ حدیث ابو داود شریف میں بھی ہے بے حقی میں بھی ہے دلائل النبوت میں بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ رابی کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر پر تشریف فرماتے کھودنے والے کو سمجھاتے تھے فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف فراغ کرو اس کے سر کی طرف فراغ کرو پھر جب واپس ہوئے تو آپ کے سامنے اس کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا اس کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میت کی بیوی بیوہ جو ہے سرکار کو بلا رہی ہے یہ کھانے کی دعوت نہیں تھی ب... مطلب بلاوا تھا تو بر سرکار علیہ السلام کی طرف یہ پیغام آیا تو آپ علیہ السلام نے منظور فرما لیا تے ہیں کہ ہم بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے کھانا لایا گیا یہاں کھانا دعوت کے طور پر نہیں پکایا گیا تھا اور نہ حضور کو دعوت تعام کے لئے بلایا گیا تھا اس کے گھر میرے آکا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کھانے کا وقت تھا اس نے کھانا بھی پیش کر دیا فکا فرماتے ہیں کہ میت والوں سے دعوت لینا ممنوع ہے اور اس مسئلے کی بہت مطلب جو ہے وہ صورتیں ہیں بعض وارش نابالغ ہوں بعض وارث غائب ہوں قوم دعوت دینے پر مجبور کرے کہ میت کی روٹی دے اہل میت رواج کے مات ہے شرم و حیا سے روٹی دیں تو اب پہلی جو دو صورتیں ہیں یعنی وارث نابالغ ہیں یا غائب ہیں تو کھانا دعوت دینا کھانا دینا یہ مطلب اور بلکہ کھانا جو اس دعوت کا کھانا یہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا مال کھانا ہے اور غائب کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا ہے اور آخری جو دو صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں یا قوم دعوت دینے پر مجبور کرے یا شرم و حیا کی وجہ سے لوگ رواج کی وجہ سے جو ہے وہ دیں پیسے نہ ہوں جب مرتا ہے تو وہ بھی پکا کے دیتے ہیں تو ہم بھی کرو ہے ایسی حالت میں مکرو ہے اگر یہ چار صورتیں نہ ہوں مثلا مہمانوں کے لیے کسی خاص وارث نے یا سارے بالغ وارثوں نے کھانا پکا دیا یا اتفاقن کسی کو کھلا دیا تو یہ بلا کراہیت جائز ہے یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں یہ چاروں صورتیں نہ تھی لہذا فقہا کا یہ مسئلہ اس حدیث کے خلاف نہیں م... میت کا کفن دفن اس کے سارے مال سے کیا جائے مگر اس کی نیاز فاتحہ میں یہ خیال رکھا جائے کہ اگر بعض وارث یتیم نابالغ یا غائب ہوں جائے پھر بالغین حاضرین اپنے حصے میں سے نیاز فاتحہ کریں اور یہ کھانا صرف فکرا مساکین کو کھلایا جائے ہے غرض کے میت والوں کے ہاں کھانے کی بہت صورتیں ہیں بعض حرام ہیں بعض مکڑو ہیں بعض مباح ہیں تو یہ بہرحال ایک تفصیل ہے انشاءاللہ پھر اس موضوع پر ہم کبھی بات چیت کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے جن کے ہاں میت ہوئی تھی تو اب کھانے کا وقت تھا تو عورت نے جو ہے وہ کھانا بھی پیش کر دیا تو سرور کون مکان علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا پھر قوم سے کہا تو سب کھانے لگے یعنی قوم سے مراد صاحب خانہ کے مہمان ہیں جن کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا اور وہ صحابہ جو میرے آکا علیہ السلام کے ساتھ تھے جو اتفاقن وہاں پہنچ گئے تھے اور کھانے میں شریک ہو گئے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب کھانے لگے تو ہم نے میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے منہ میں لکما پھرا رہے ہیں آپ اپنے منہ میں لکما پھرا رہے ہیں مراد یہ ہے کہ لکما منہ میں لے لیا چبایا نہیں منہ میں گمایا مگر نگلا نہیں تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کر لیا تو یا تو کسی نے سرکار علیہ سلام سے پوچھا اور یا میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا جو کہ حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کرتا ہوں جو اس کے مالک کی بغیر اجازت لی گئی ہے مراد یہ ہے کہ یہ گوشت نہ تو حرام جانور کا ہے نہ مردار کا ہے مگر ایسا ہے جس میں احتیاط نہیں برتی گئی تو اس فرمان علی شان سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسے پردہ چیز کی خبر دی گئی وہاں وہی الٰہی نہیں آئی تھی بلکہ زبان شریف نے گوشت کی لذت کے ساتھ اس کی کیفیت بھی محسوس کی دوسرے یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خلق اور شکم کو ہمیشہ حرام اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف میں ہے کہ بچپن شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھایا یاد رکھیں کہ کفار کی مشرک کمائیاں مومن کے لیے حلال ہیں کفار کی مشترک کمائیاں معذنا چاہتا ہوں مشترک کمائیاں جو ہیں مومن کے لیے حلال ہیں لہذا میرے آقا علیہ السلام کا ابو طالب کے ہاں اور حضرت سیدنا النوس علیہ السلام کا فرعون کے ہاں پرورش مانا مطلب یوں ہی سرکار کا کفار کے حدیع قبول فرمانا بالکل درست تھا تو اب بھی ایسے مشترکہ مال والے کی دعوت کھا لینا جائز ہے اس میں حرج نہیں ہے لیکن دیکھو اس میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزا کتنا بیان ہوا ہے اللہ وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دہنے پاک میں جو ہے وہ رکما لیا اس کو نگلا نہیں ہے ابھی اس کو چبایا نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے جو اپنے محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علوم عطا فرمائے اور اپنے محبوب محبوب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہیں تو سرکار آر علیہ سلام نے اللہ کی عطا سے جان لیا کہ یہ بکری لی گئی ہے تو اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس عورت نے کہلا بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے نقی کی طرف بھیجا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں بکریاں فروخت کی جاتی تھیں تاکہ میرے لیے بکری خریدے تو مطلب یہ ایک بازار کا نام آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر سمجھیے کہ منڈی ہے اور جہاں پر جانور بکا کرتے تھے تو وہ جو خاتون خانہ تھی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو جانور خریدنے کے لیے بیچ دیا تھا تاکہ وہاں سے بکری خرید کر لائے بکری ملی نہیں میں اپنے پڑوسی کے ہاں آدمی بھیجا جس نے بکری خریدی تھی یہ کہ مجھے وہ بکری کی متن بیچ دے تو وہ گھر پہ ملا نہیں یعنی میرا پڑوسی اپنے لیے ایک بکری خرید کر لایا تھا میں نے کہلا بھیجا کہ وہ بکریاں میرے ہاتھ فروخت کر دے کہ مجھے اس کی فوری ضرورت ہے تو وہ گھر پہ ملا نہیں تو میں نے اس کی بیوی سے کے پاس بھیجا اس نے وہ میرے پاس بیج دی اس سے پتا لگا کہ بیوی اپنے خامند کا مال اس کی بغیر اجازت نہ تو فروخت کر سکتی ہے نہ ہیبا اگر کرے گی تو درست نہ ہوگا ہاں وہ معمولی حقیر چیزیں جس کے ہبا کرنے کی اجازت خاون کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہبا خیرات کر سکتی ہے جیسے روٹی کا ٹکڑا یا پرانا کپڑا وغیرہ وغیرہ تو تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو یہ کھانا قیدیوں کو جو ہے وہ کھلا دو اللہ تبارک کا جل جلالہ ہمیں حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاد رکھیں کہ مالک بکری والا اب تک گھر نہ آیا تھا کہ اس سے اجازت لی جاتی گوشت بگڑ جانے خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا وہ قیدی کفار تھے جن پر شرعی حکام جاری شرعی احکام جاری نہ تھے تو حکم دیا کہ یہ مشتبہ کھانا ان قیدیوں کو کھلا دو اور بکری کی بازاری قیمت مالک, مالک بکری کو ادا کر دی جائے تو یہ مال غضب کا ہے اور غضب کے یہی احکام ہیں معلوم ہوا کہ کھانا نہ تو ضائع کیا جائے اور نہ بگڑنے دیا جائے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے الحمد اور ہم تو وہ حدیثیں بھی یہاں سمات فرما چکے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے تو بعض اوقات صحابہ کے بھی کھانے کی تسبیح کی آواز سن لیا کرتے تھے یعنی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سماعت صحابہ بھی یہ ہو جاتی تھی کہ جو کھانا میرے سرکار اپنے مبارک دہن میں رکھیں اس کی تصویر کی آواز بھی صحابہ سن لیا کرتے تھے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یاد رکھیں کہ حضرت سید سلیمان علیہ السلام کے آنے کی خبر چیونٹیوں کی ملکہ نے بھی تو اپنی چیونٹیوں کو دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تم اپنے مطلب یہاں رسے سے ہٹ جاؤ بلوں میں گھس جاؤ نہ دانستگی میں وہ تمہیں کہیں کچل نہ دیں تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑے علوم سے نوازا ہے انہوں نے چیونٹی کی آواز تو سن لی لیکن اس چیونٹی کو کیسے پتا لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں حالانکہ وہ میلوں دور ہیں تو وہ چیونٹی جو تھی وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتی تھی ان کی درباریوں میں سے تھی اللہ نے یہ شان اس کو عطا فرمائی تو صحبت نبی کی وجہ سے اس کو یہ معلوم چل گیا تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ کو بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے سرکار علیہ السلام جب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کی تصویر کی آوازیں بھی صحابہ سماعت بازوقات کر لیا کرتے تھے جب صحابہ کی شان یہ ہے تو اندازہ کر لیجیے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوگی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا جو ہے الحمد مرتبہ ہوگا از خدا بزرگ تو کسا مختصر ہوگا نہیں بلکہ سرکار کا مرتبہ تو سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ ہی صرف سرکار سے بڑا ہے رب خالق ہے مالک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے